أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منزر منهم فقال الكافرون هذا فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا طرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيز بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها نہ فيها و القی فيها من كل رواسی و امبت فيها من كل زوج لذو جمبحیج و لكل عبد فی ونزلنا من السماء ماء تب سے رتوں لکل منیب و حب الحسید باسقات نخل باسقط تلعنز رسق للعباد و احین بھی بلدمتا للخروج مقصد سورة قاف کا جی اسبات القم صورت میں اس بات قیامت ہے دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ قیامت کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے لیے مثالیں وہ بھی ذکر کی گئی ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا جزا اور سزا کا دن ہوگا یہ قرآن مجید کا آخری حصہ ہے جو سورہ سبا سے شروع ہے اور یہ قرآن کے آخر تک چلتا ہے اور اس میں یہ دو مضامین یہ زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں کہ ایک یہ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور دوسرا یہ کہ اس دن اکیلے اللہ مالک ہوگا اور کوئی اللہ سے کسی کو بزور چھڑوا نہیں سکے گا یہ تین صورتیں یہ اس بات قیامت پر ہیں اور ایک دوسرے سے مضمون وہ گزشتہ صورت سے وہ زیادہ ترقی کے ساتھ اور زیادہ تاقید کے ساتھ یہ مضمون آگے بڑھاتا ہے سورہ قاف میں ذکر کیا جاتا ہے قضا لکل خروج کہ جیسے زمین سے فصل نکلتی ہے تو اسی طرح تمہارا نکلنا بھی ہوگا بروز قیامت قبروں سے پھر اگلی صورت سورہ زاریات میں یہ آیت نمبر پانچ اور چھ میں اس صورت پر مزید ترقی ہے ان ن ماتو آدو ن لسادق و ان تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے اور جزا اور سزا یہ ضرور واقع ہوگا تو سورہ طور میں پھر آیت نمبر سات میں اس پر مزید ترقی ہے کہ ان آزاب رب کا لواقع ما لہو میں دافیہ کوئی اسے دفع کرنے والا اور دور کرنے والا نہیں ہوگا تو اس باتیں قیامت بے ترقی ماقبل سے دیگر جو مقاصد ہیں توحید اور قرآن کا قرآن کی صداقت وہ بھی ذکر کی جاتی ہے ان صورتوں میں لیکن زیادہ تر مضمون وہ قیامت کا ثابت کرنا ہے یہ, <خصف> یہ قاف یہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والقرآن المجید اور گواہ ہے وا وق قسم لہادہ یہ قرآن مجید میں اکثر اور خصوصاً قرآن کے اس آخری حصے میں زیادہ تر صورتوں کے آغاز میں یہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور یہ آخر تک چلتی ہیں ولاصر تک جاتی ہیں عام طور پہ یہ جو قسمیں ہیں تو یہ ہم نے یہ پارہ نمبر 23 میں ہی ذکر کیا تھا سورہ شافات میں سورہ یاسین میں کہ یہ قسمیں یہ قرآن مجید میں بطور دلیل کے اور بطور گواہ کے یہ پیش کی جاتی ہیں دراصل قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کو موقع کرنے کے لیے کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قسم کھائی جاتی ہے تاکہ بات میں زور آ جائے اور بات میں تاکید پیدا ہو جائے یہاں پہ بھی اور یہ قسم یہ لشہادہ یہ بطور گواہی کے ہے اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے تو اسے بطور گواہ کے وہ پیش کیا جاتا ہے ہم نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام راضی سورہ زاریات میں یہ پہلے بھی ہم نے یہ قول ذکر کیا تھا اور اگلی صورت میں ہم ذکر بھی کر لیں گے کہ امام راضی تفصیرِ کبیر میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو صورتوں کے آغاز میں یہ جو قسمیں آتی ہیں یہ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن دیگر جگہوں پہ دلائل ذکر کرتا ہے تو یہ دلائل کے طور پہ یہ بیان کیے جاتے ہیں جس طرح دلیل کے ذریعے قرآن اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے اپنی بات کو ثابت کرتا ہے تو ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے قاف یہ اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو اور ہم نے گزشتہ درس میں یہ کہا تھا کہ ابن کثیر نے یہاں پہ یہ کاف پر یہ ان باتوں کی تردید کی ہے کہ جو یہ قاف سے ایک پہاڑ لیتے ہیں کہ یہ جبل قاف ہے اور یہ کوہ قاف ہے <تصفح> <تصفح> یہ اسرائیلیات اور اسے ابن کثیر نے من خرافات بنی اسرائیل کہ یہ بنی اسرائیل کی خرافات میں سے ہے کہ جو لوگوں نے ان سے نقل کی ہے <تصفح> والقرآن المجید اور شاہد ہے گواہ ہے قرآن المجید عظمت والی کتاب بآظمت بزرگی والی کتاب یعنی وہ کتاب جس کی عظمت ہے وہ کتاب کہ جسے اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہے تو وہ قرآن گواہ ہے کس چیز پر گواہ ہے صورت میں جو اصل مقصد وہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے کہ اس بات پہ بھی گواہ ہے جیسے آگے کا یہ کلام اس بات پہ دلالت کرتا ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تھے یہ تو بعض لوگ اللہ کے پیغمبر کی رسالت کے منکر تھے کہ بشر کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے فرشتہ کیوں نہیں آیا تو قرآن کی یہ عظمت یہ عظیم کتاب یہ گواہ ہے کہ یہ پیغمبر یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ پیغمبر جو بات کر رہا ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کا دن آنے والا ہے تو یہ قرآن یہ عظمت والی کتاب یہ اس پر بھی گواہ ہے القرآن المجید اور گواہ ہے قرآن المجید عظمت والی کتاب بزرگی والی کتاب اس بات پہ گواہ ہے کہ تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے اور یہ پیغمبر یہ اللہ کا حق پیغمبر ہے بلا ج انجا احمن اب یہاں پہ زجر دیا جاتا ہے بے انکار رسالہ بلا جیب انجا احمن بلکہ تعجب کیا ان لوگوں نے ان اس بات سے جا من ذرم کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا منہم انہی میں سے یعنی چونکہ وہ بھی انسان ہے اور انہی کے قبیلے میں سے ہے تو ایک انسان اٹھ کر وہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے اور وہ انہیں کیسے ایسی باتیں کر سکتا ہے اس بات سے یہ لوگ یہ تعجب کرتے ہیں اور جگہ جگہ قرآن ان کے بارے میں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا اور ایک انسان یہ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ کیوں آیا بلکہ تعجب کیا ان لوگوں نے اس بات سے انجا احمن ذرمن کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا <coughs> من انہی میں سے فقال القافر یہ تو کہا منکرین نے ہاد شی ان عجیب یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ ایک پیغمبر وہ اٹھ کر وہ ہمیں وہ پیغمبری کیا دعوی کر رہا ہے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے اور یا یہ جو تعجب کا اظہار کر رہے ہیں جس چیز کو وہ عجیب قرار دے رہے ہیں تو وہ اگلی آیت میں ذکر ہے پیغمبر سے بھی تعجب کرتے تھے اور اس بات سے بھی تعجب کرتے تھے کہ ازامت نہ وکن نہ یہ آیا جب ہم مر جائیں گے وکن نہ اور ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہو جائیں گے ہم مٹی تو انوباس تو آیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے آیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے تو کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی تو آیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے آیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے رجع بعید یعنی رال یہ دوبارہ لوٹایا جانا یہ باس بادل موت موت کے بعد دوبارہ اٹھانا رجم بعید یہ لوٹنا ہے بعیدن ان دور عقل سے یہ تو عقل سے بڑی دور بات ہے مشرقین ہمیشہ یا منکرین ہمیشہ اپنی عقل کو ہی وہ میار بناتے ہیں یہ ایک جانب ان چیزوں کو وہ عقل سے بعید مانتے ہیں دوسری جانب یہ پتھروں سے اور مٹی سے بنائے گئی ان کی پرستش کو ان کی عبادت کو وہ عقل سے دور نہیں مانتے تھے تو ان, کی ان کا عقل اور ان کی سوچ بس وہی اسی کو معیار سمجھتے تھے ذالک کر بعید یہ لوٹنا یہ بعید ہے عقل سے یہ تو عقل سے بڑی دور کی بات ہے یہ اب قرآن کہتا ہے اور یہ لوگ عقل سے اسے دور کی بات کیوں کہتے تھے وجہ یہ کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں اور ہمارا بدن وہ ذرہ ذرہ ہو جائے تو پھر دوبارہ اسے کیسے اٹھایا جائے گا تو اب قرآن اس بات قیامت پر یہاں پہ دلائل ذکر کر رہا ہے کہ اس لیے اللہ دوبارہ انسانوں کو دوبارہ اٹھانے پر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر اس لیے ہے وجہ یہ کہ وہ علیم بکل لشے ہے اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تمہارا بدن اگر زمین میں ذرہ ذرہ ہو جائے مٹی کے ساتھ مل جائے تو اللہ کو تمہارے بدن کے ایک ایک ذرے کا علم ہے اور ایسا علم ہے کہ باقاعدہ اسے لکھا بھی گیا ہے اور یہ چیزیں یہ اللہ کے علم میں بھی ہیں کہ تمہارا بدن جو ذرہ ذرہ ہو چکا ہے تو وہ ذرہ وہ کہاں پہ ہے اللہ کے پاس لکھا ہوا بھی ہے وجہ یہ عام طور پہ انسان لکھی ہوئی بات کو یہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو قرآن نے لکھنے کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہے یہ قد عالم ناماتن قسل منہم ہم جانتے ہیں وہ جو گٹاتی ہے زمین منہم ان میں سے زمین ان میں سے جو گٹاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں یہ اس کے دو مطلب ہیں یہ ایک مطلب وہ تو یہ ہے کہ روزانہ زمین سے جتنے لوگ وہ مر کر چلے جاتے ہیں تو اللہ ف... تو زمین سے وہ گٹ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایک کا علم ہے کہ آج کتنے لوگ مرے اور آج کتنے لوگ وہ زمین میں دفن ہوئے کتنوں کو جلایا گیا کتنوں کو کتنے وہ دریا میں ڈوب گئے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین جو گٹاتی ہے ان میں سے تو ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے یہ قد عالم ناماتن خسل ارد منہم تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو گٹاتی ہے زمین منہم ان میں سے یعنی انسان جب زمین میں عام طور پہ دنیا میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے مردوں کو دفنایا جاتا ہے لیکن اگر مردوں کو جلایا بھی جائے تو بالاخر وہ زمین میں مثلاً اگر اسے جلا کر بھی تو اس کی وہ راکھ وہ بالاخر زمین یا اسی کا حصہ وہ بن جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین ان میں سے جو گٹاتی ہے مطلب انسان کا یہ بدن یہ زمین میں جب مل جاتا ہے اور وہ زمین اسے کھا جاتی ہے اور وہ ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین ان میں سے جو کم کرتی ہے تو ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ کو علم ہے اور وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے ناماتن قسل اردو جو گٹاتی ہے زمین منہم ان میں سے اور قرآن نے کہا منہم ان میں سے یعنی سارے ذکر نہیں کیے من تبعیض کے لیے آتا ہے کہ بعض انسانوں میں سے وہ جو زمین گٹاتی ہے بعض انسانوں کے بدن جیسے پیغمبروں کے بارے میں اور شودا کے بارے میں اگرچہ قرآن نے یقینی طور پہ تو یہ نہیں کہا ہاں البتہ پیغمبروں کے بارے میں حدیث میں بعض روایات میں آتا ہے ترمیزی کے ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الردی حرم علی الردی انتا کل اجساد الانبیاء کہ اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کا کھانا یہ بند کیا ہے اور زمین کو منع کیا ہے کہ وہ انبیاء کے بدن کو وہ کھا جائیں تو اسی لیے منہم کہا یعنی بعض ابدان اسی طرح دیگر بعض لوگوں کے بدن اگر اللہ انہیں صحیح سلامت چھوڑ دیں تو وہ بھی اللہ کی مشیت پر موقف ہیں تو زمین یعنی تمام انسانوں کا بدن وہ نہیں کھاتی پیغمبروں کے حوالے سے تو باقاعدہ یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بدن کو زمین نہیں کھاتی باقی شہدا شہدہ کے بارے میں یقینی نہیں ہے اگر اللہ کسی کے بدن کو یہ صحیح سلامت رکھنا چاہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ زمین جو ان میں سے گٹاتی ہے اور کم کرتی ہے تو اللہ کو ایک ایک ذرے کا علم ہے قدالم ناماتن قسل ارد منہم تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو گٹاتی ہے کم کرتی ہے زمین منہم ان میں سے وہ کتاب کتابن حفیظ اور ہمارے پاس کتاب ایک لکھی ہوئی کتاب ہے ایک نوشتا ہے حفیظ, حفیظ حفیظ حفاظت کرنے والا یاد رکھنے والا مراد اس سے لوہے محفوظ ہے لوہے محفوظ میں اللہ نے ہر ایک چیز وہ لکھی ہوئی ہے حتیٰ کہ ان کے بدن کے یہ ذرات یہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں تو اللہ نے ان ذرات کو ایک ایک ذرے کو بھی لوہے محفوظ میں وہ نوٹ کر کے رکھا ہے چونکہ عام طور پہ انسانوں کے نزدیک دنیا میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے ورنہ اللہ کا علم بھی کافی ہے اور اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے تو یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا کہ وہ ہمارے پاس لکھا ہوا بھی ہے اسی طرح اگر پہلا مانا کہ زمین جو گٹاتی ہے ان میں سے یہ روزانہ جتنے لوگ وہ دنیا سے کم ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک کی موت یہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کون کس وقت مرے گا اور کون کس وقت وہ دنیا سے وہ چلا جائے گا یہ تمام چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں وہ کتاب الحفیظ کدالم ناماتن قسل اردو منہم حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ انسان یہ جب مر جاتا ہے اور یہ پہلے بھی ہم اس حدیث کو بار بار دیگر جگہوں پہ وہ ذکر کر چکے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان یہ جب مر جاتا ہے انسان جب مر جاتا ہے صحیح مسلم کی روایت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لئی سے منل انسان عشئی ان اللہ یبلا کہ انسان کی ہر چیز یہ بوسیدہ ہو جاتی ہے کہ اللہ سوائے ایک ہڈی کے اور حدیث میں اس ایک ہڈی کو عجب زنب کہا جاتا ہے یعنی یہ دم کی ہڈی جہاں پہ یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ عجب زنب بالکل یہ لوور بیک میں یعنی جہاں سے سمجھانے کے لیے یعنی دم نکلتی ہے دم نکلنے کی جگہ تو دم کی ہڈی آجب اسے کہا جاتا ہے یوم القیاما اور جی کل کو قیامت کے دن مخلوق کو جی اسی سے یہ اٹھایا جائے گا بعض علماء ان کی کتابوں میں مثلا ملا علیہ قاری نے ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو بہت مرتبہ ہم قبر کھودتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی ہڈی جو ہے وہ نہیں ملتی کہ جس پر یہ اطلاق کیا جائے کہ یہ آجب و ہے لیکن دیگر روایات میں یہ آتا ہے ک ذرہ یعنی ضروری نہیں کہ وہ عجب و وہ ایک بڑی ہڈی کی شکل میں ہو اور وہ نظر آئے بلکہ وہ ایک ذرے کی مانند وہ ہوتا ہے اور پھر اسی ذرے سے اللہ انسان کے پورے بدن کو وہ تخلیق کرے اور اس کے تمام ذرات وہ آ کر اس کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل وہ نہیں ہے وہ کتاب کتابن حفیظ اور ہمارے پاس کتابن ایک نوشتہ ہے حفیظ یاد رکھنے والا اور حفاظت کرنے والا بلقد بوب الحق کے دراصل یہ قیامت کا یہ انکار یہ کیوں کرتے ہیں دراصل انکار ان کا یہ قرآن سے ہے اور یہ پیغمبر سے ہے بلکد زبو بالحق کی بلکہ انہوں نے جٹلایا بالحق کی قرآن کو پیغمبر کو حق سچی بات کو انہوں نے حق کو جٹلایا بلکد زبو بالحق کے بلکہ انہوں نے جٹلایا پیغمبر کو قرآن کو لما جا اہم جب آیا یہ قرآن اور یہ پیغمبر ان کے پاس فہم فی امرم مریض بس یہ لوگ ہیں فی امر فی امر مریض یہ جی ایک ایسے معاملے میں مریض مریض یہ جی اصل میں کسی چیز کا مخلوط ہونا گڑ مڈ ہونا مختلط مختلط ہونا فہم فی امرم مریض تو بس یہ لوگ ہیں ایسی بات میں مریض کے مزبزب ہیں یعنی یہ لوگ پیغمبر کے بارے میں بھی یہ جو انکار کرتے ہیں تو انکار کی کوئی یقینی وجہ ان کے پاس نہیں ہے کبھی پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں یہ شاعر ہے کبھی پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں یہ شاہر ہے کبھی کہتے ہیں مجنون ہے کبھی کہتے ہیں قذاب ہے یعنی ان کی بات ایک نہیں ہے قرآن کے بارے میں کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں یعنی انکار میں بھی ان کا تجبزب ہے انکار میں بھی ان کا شک ہے اور انکار میں بھی ان کی بات وہ ایک جگہ پہ وہ ٹکی ہوئی نہیں ہے بلکت دبو کے لما اہم فہم فی امر مریج اب یہاں پہ قرآن تین دلائل ذکر کرتا ہے اس بات قیامت کے لیے تین دلائل یہ ذکر کیے ہیں اور جگہ جگہ قرآن یہ ان دلائل کو کبھی توحید کے اس بات کے لیے اور کبھی قیامت کے اس بات کے لیے یہ ذکر کرتا ہے یہ پہلی دلیل جو اس بات قیامت کے لیے وہ ہے یہ آسمان کی پیدائش افلم ضرو الاسما فو اس آسمان کی بلندی کو اس آسمان کی عظمت کو اور ہمارے اوپر یہ خلا میں یہ جو کائنات ہے اور آج یہ سائنس نے تو اس کائنات اور اس خلا کی وہ تمام جو چھپے ہوئے راز ہیں تو انہیں سامنے لانے کے انسانوں کے سامنے وہ رکھ دیے ہیں کہ یہ کائنات یہ کتنی بڑی ہے قرآن جو اسے دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے تو اس کی وجہ وہ یہ ہے تو یہاں پہ کہ اتنا یہ بلند و بالا آسمان اور یہ بلند و بالا کائنات تمہارے سروں کے اوپر یہ اللہ نے اسے بنایا ہے اسے مزین کیا ہے اور یہ چاند تارے یہ نظام شمسی یہ کہکشائیں یہ گیلیکسیز جب اللہ کے لیے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے تو تمہارے جیسے ایک حقیر انسان کی پیدائش یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے پہلی دلیل دوسری دلیل مدد نہا جس زمین پر تم زندگی گزار رہے ہو اور اس میں یہ جو بلند و بالا پہاڑ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں اور اس میں طرح طرح کے یہ میوے اور یہ طرح طرح کے درخت یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور طرح طرح کے نباتات یہ پیدا کیے ہیں تو یہ زمین اس کی یہ پیدائش تمہاری اس میں یہ زندگی گزارنا اس میں یہ بلند و باڑا پہاڑ یہ پیدا کرنا جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تیسری دلیل ونسل اما مبارکن یہ تیسری دلیل ہے کہ اوپر سے اللہ پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے فصل اگاتا ہے تو اسی طرح بروز قیامت سور پا جائے گا اور اللہ حکم دے گا تو تم سارے وہ زمین سے نکل آؤ گے جب اللہ کے لیے اس کا یہ نکالنا یہ مشکل نہیں ہے تو تمہاری دوبارہ پیدائش یہ اللہ کے لیے کیوں مشکل ہے ضرور فوق کیا انہوں نے نہیں دیکھا علسمہ آسمان کی طرف اسی لیے جو لوگ قیامت سے انکار کرتے ہیں دراصل انہوں نے کائنات میں غور کیا نہیں ہے غور اگر کیا ہوتا تو یہ ضرور قیامت کو مانتے بعض بادل موت کو مانتے قرآن اسی لیے یہ دلائل ذکر کرتا ہے اور انسان کو کہتا ہے کہ ان دلائل میں غور اور فکر کرو افلم ضروسما قرآن سوچ کرنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے کہ تم نے ان دلائل میں غور کیسے کرنا ہے اور اس سے کون سا نتیجہ تم نے حاصل کرنا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف فو کہ جو ان کے اوپر ہے اپنے اوپر انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے آج سائنسدان یہ آسمان کے وجود سے انکار کرتے ہیں دراصل یہ وہی لومڑی والی بات ہے کہ یہ انگور کو چونکہ پہنچ نہیں سکتی تھی تو وہ کہا جاتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں وجہ یہ کہ اس کی پہنچ سے وہ دور تھے دراصل ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ آسمان اپنی ایجادات کے ذریعے اس کے وجود تک وہ پہنچ سکے وجہ یہ کہ یہ خلا یہ فضا اور یہ کہکشائیں اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ابھی تک سائنس اس ترقی تک وہ نہیں پہنچی اسی لیے ابھی جب نہیں پہنچی تو قبل از وقت وہ انکار کر دیا ہے قرآن بہت ساری آیات میں ہمیں ذکر کرتا ہے فوکم ان کے اوپر اور بہت سارے دلائل کبھی کہتا ہے قرآن کہ بغیر آمد بغیر ستونوں کے تو بغیر ستونوں کے ستون کسی ہوا کے لیے نہیں ہوتے کسی بادل کے لیے نہیں ہوتے کہ بادل کے ستون بلکہ قرآن کہتا ہے بغیر عمدن اسی طرح یہاں پہ بھی وما لها من فروج اور نہیں ہے اس آسمان کے لیے کوئی شگاف کوئی شگاف اس میں نہیں ہے یعنی ایک مخلوق کو اللہ نے جیسے سائنس آج کہتی ہے کہ اس کا وجود اسے اربوں سال یہ ہو چکے ہیں تو اربوں سال گزر چکنے کے بعد نہ تو اس کا رنگ خراب ہوا ہے اور نہ انسان جب آبادی کرتا ہے تو چند سال بعد اس کا جو پلستر ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کا وہ رنگ وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں نہ تو اس سے کوئی اینٹ گری نہ تو اس سے کوئی یعنی کائنات اپنی جگہ پہ وہ برقرار ہے مقصد یہ ہے اور اسی سے قرآن اس بات قیامت پر اس بات کر رہا ہے دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے فوقہم کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر کیف فن کہ کیسے ہم نے بنایا ہے اس آسمان کو وزی اور مزین کیا ہے ہم نے اسے یہ ان تاروں کے ذریعے ان عرب ہا تاروں کے ذریعے ان کہ ذریعے وما لہام من فروج اور نہیں ہے اس آسمان کے لیے کوئی شگاف کوئی دراڑ نہیں ہے اور اس میں کوئی پٹن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے جیسے ہی پیدا کیا تھا تو اپنے حال پہ ہے وما من فروج اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شگاف سورہ ملک میں قرآن کہتا ہے سمرجع البصر کر رتینی ینقلب علیک البصر خاسئن وهو حسیر تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الغفور خلق سبع سماوات ما ترا في خلق من تفاوت تم رحمان ذات کی پیدائش میں کوئی شگاف کوئی تفاوت وہ نہیں دیکھو گے ما ترافی خلق من تفاوت جلب اور اکر تین قلب البس اور خاص او حصیر بار بار اس پر نظر دوڑاؤ تمہاری نظر وہ تمہاری طرف وہ تھکی ہوئی اور ہاری ہوئی وہ واپس ہوگی یعنی تم اللہ کی اس پیدائش میں اور اللہ کی اس مخلوق میں آسمان کی پیدائش میں کوئی کمزوری کوئی دراڑ اور کوئی شگاف وہ نہیں پاؤ گے تمہاری نظر جو ہے وہ تھک جائے گی ول ارد اور زمین کو پھیلایا ہے ہم نے اسے کیونکہ زمین اتنی بڑی ہے انسان وہ چھوٹی مخلوق ہے تو انسان کے لیے وہ بالکل ایک پھیلی ہوئی چیز ایک سطح جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے ول ارد مدد اور زمین کو پھیلایا ہے ہم نے اسے والنا فی ہا اور رکھے ہیں ہم نے زمین میں روا بلند و بالا پہاڑ روا یہ جمع ہے راسیت کی اور راسیہ یہ اصل میں مضبوط کو کہتے ہیں جو چیز اپنی جگہ پہ وہ جم جائے مضبوط ہو جائے اور وہاں پہ وہ بوج بنا, بنا ہوا ہو ہوا رواسیا اور رکھے ہیں ہم نے اس زمین میں رواسیا وہ مضبوط پہاڑ وامبت نافیہ زوج بہیج اور ہم نے اگائے ہیں فی اس زمین میں منکل ہر قسم کے میوے بہیجن ترو تازہ بہیج بہجا ترو تازہ جس طرح سورہ نمل میں گزرا تھا ہم نے وہ زمین میں ہر قسم کے میوے بہی جن ترو تازہ یہ کس لیے تبصرتن تبصرتن و ذکرہ یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو ہے یعنی کس لیے تبصرتن یہ سمجھانے کے لیے تب سمجھانے کے لیے یعنی بصیرت پیدا کرنے کے لیے تب عقل مندی کے لیے تاکہ انسان کی بصیرت وہ بڑھ جائے تاکہ انسان اچھے سے سمجھ جائے اور ذکرہ نصیحت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے تب سمجھانے کے لیے بصیرت کے لیے عقل پیدا کرنے کے لیے ذکرا اور یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے لکھل آبد منیب ہر بندے کے لیے منیب جو رجوع کرنے والا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اللہ کی طرف وہ پلٹنے والا ہے تو ہر اس بندے کے لیے ان دلائل میں عقل مندی ہے اور ان دلائل میں اس کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے اب یہ تیسری دلیل ہے نسل ما ما ام امبارکن اور برساتے ہیں ہم اوپر سے ما امبارکن ام برکت والا پانی بارش کے پانی کو قرآن نے مَا ام مبارکن یعنی اس پانی میں برکت اللہ نے ڈالی ہے اور اس میں برکت اللہ نے ڈالی ہے اسی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے نباتات وہ اس سے اگتے ہیں زمین تر و تازہ وہ ہو جاتی ہے اسی طرح ماحول اس سے صاف ہو جاتا ہے نزل اما مبارک کبھی قرآن اس کے لیے نزلنا جیسے یہاں پہ باب تفعیل ذکر کیا ہے اور کبھی قرآن انزلہ ذکر کرتا ہے کیونکہ اس کا محل وہ ایک ہے اسی لیے انزلہ محل ایک ہے یعنی بادلوں سے اللہ اسے برساتا ہے اور کبھی قرآن نزلنا باب تفعیل ذکر کرتا ہے باب تفعیل میں تدریج جو ہوتی ہے یعنی بارش یہ ایک ہی مرتبہ میں وہ نہیں برستی اسی لیے یہ ابھی جو موجودہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ وہ جو گھنٹوں پر محیط بارش ہوتی ہے تو وہ چند لمحوں میں ہونے والی بارش وہ کتنی تباہی مچاتی ہے اور ابھی ان پہاڑی علاقوں میں کتنی تباہی اس نے مچائی ہے مبارکن اور یا دیگر جگہوں پہ جو انزلنا قرآن ذکر کرتا ہے تو اس میں شاید اس کی جانب بھی اشارہ ہو کہ کبھی کبھی بارش وہ ایک ہی مرتبہ میں اللہ اتار دیتے ہیں اور وہ نازل کر دیتے ہیں وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا اور برساتے ہیں ہم اوپر سے مَا أَمْ مُبَارَكًا برکت والا پانی فَا امبتنا بھی جناتن تو اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے جناتن باغات وَحَبَّ الْحَسِيدِ اور وہ دانے الحسید یہ کھٹی ہوئی کھیتی کا کٹی ہوئی فصل کا وہ دانے۔ حسید اصل میں وہ فصل جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے اور پھر اس سے وہ دانے اور غلہ وہ حاصل کیا جاتا ہے وحب الحسید اور وہ دانے الحسید یہ, کٹی ہوئی یہ کھیتی کا مراد یعنی وہ جو پکا ہوا غلہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے کھانے کے کام آتا ہے یعنی گندم اسی طرح دیگر دانے جیسے مکئی وغیرہ وحب الحسید اور وہ دانے الحسید کٹی ہوئی کھیتی کا اور کٹی ہوئی فصل کا وہ اور پیدا کرتے ہیں وہ گاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے ان نخلا کجور کے درخت باسقاتن لمبے لمبے باسقات باسقتن کی جمع ہے اور کسی چیز کا لمبا اور دراز ہونا یہ مراد ہے کجور کے یہ لمبے لمبے درخت یہ مراد ہیں وہ نخل باسقات اور کجور کے درخت باسقات کیونکہ عربوں میں کجور یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو اسی لیے قرآن مثال میں عام طور پہ یہی ذکر کرتا ہے دیگر جو باغات ہیں اب مثلا عربوں میں عرب میں آم کے درخت یہ نہیں ہے پہلے پہل نہیں ہوتے تھے اب اگر ہوں اب بھی نہیں ہے لیکن یہ آم کے درخت یا اسی طرح دیگر علاقوں میں پیدا ہونے والے جو میوے ہیں تو وہ وہاں پہ پیدا نہیں ہوتے اسی لیے قرآن وہ بات کرتا ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے عربوں کے سامنے بھی قرآن نے وہی مثالیں ذکر کی ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں یہ آنے والی بات ہو اس میں مبلخ کے لیے یہ اشارہ بھی ہے کہ بندہ وہی بات کرے کہ جس کو اس کے مخاطبین آسانی سے سمجھ سکیں اسی لیے وہ چیزیں مثال میں پیش کرنا کہ جو انہوں نے کبھی سرے سے دیکھا ہی نہ ہو یا سرے سے وہ سمجھتے ہی نہ ہو تو ان چیزوں کی مثال وہ نہ دی جائے وہ نخل اور کھجور کے درخت باسخاتین لمبے لمبے لہا تل اور ندید اور ان کے لیے تلعن یعنی ان کجور کے لیے ان کے کجور کے درختوں کے لیے تل ان خوشے ہیں نزید منزود اصل میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر وہ چڑھا ہوا ہونا تہ بتح ہونا نزید تہ بتح ہونا اور کھجور کے اس خوشے میں بھی کجور اس کی تہ ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر کس لیے اللہ نے یہ پیدا کیا ہے رزق للعباد رزق کے لیے للعباد اپنے بندوں کے لیے خوراک اپنے بندوں کے لیے واہ یہ نہ بھی اور یہ پانی کا بارش برسانے کا دوسرا فائدہ واہ یہ نہ بھی اور تازہ کرتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے بلدتن وہ زمین وہ بستی میتن ویران اور بنجر وہ بنجر زمین اور وہ بنجر بستی وہ بھی اللہ اس کے ذریعے وہ تازہ کر دیتے ہیں کزا الخروج خروج جس طرح اس بارش کے ذریعے ہم نے زمین کو تر و تازہ کیا اس سے ہم نے نباتات اگائے کضا الخروج خروج اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے اسی طرح تمہارا نکلنا ہے قبروں سے بروز قیامت تو ان دلائل کو قرآن نے ذکر کیا اس بات قیامت کے لیے کہ اس سے پہلے پہلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ قاف کو سورہ قاف کو عید الفطر اور عید الضحی کی نمازوں میں پڑھتے تھے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک رکات میں یہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑتے تھے اس صورت میں اس باتیں قیامت ہے جس طرح عید کے دن ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی اچھے کپڑے پہن کر کوئی اس سے ذرا کمزور کپڑے پہن کر اپنی استطاعت کے مطابق وہ نکلتا ہے مسلح عیدگاہ کے لیے اور ایک اجتماع ہوتا ہے تو اسی طرح ایک دن آنے والا ہے کہ ہر کوئی وہ اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے دربار میں وہ پیش ہوگا سارے انسان جمع ہوں گے اور اسی طرح ان انسانوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا وہ دی جائے گی اس بات قیامت پر علامہ ابن قیم کے اشعار ہیں کہ انہوں نے قصیدہ نونیہ میں ان اشعار کو ذکر کیا ہے انشاءاللہ اللہ وہ کل کے درس میں پھر ذکر کر دیں گے انشاءاللہ اللہ یہ قاف اللہ جانتا ہے ان حروف کے معانی کو والقرآن المجید اور شاہد ہے گواہ ہے قرآن المجید بزرگی والی کتاب عظمت والی کتاب بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا منہ انہی میں سے تو کہا منکرین نے انکار کرنے والوں نے ہاداش ان عجیب یہ تو بڑی عجیب چیز ہے آیا جب ہم مر جائیں اور ہو جائیں ہم مٹی تو آیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے یہ دوبارہ لوٹایا جانا رج عن بعیر یہ تو لوٹنا ہے دور عقل سے یہ تو بڑے عقل دور کی بات ہے قد عالم تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو گٹاتی ہے زمین منہم ان میں سے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ایک نوشتا ہے ایک لکھا ہوا ہے یاد رکھنے والا بلکدو بالحق بلکہ انہوں نے جٹلایا ہے حق کو قرآن کو پیغمبر کو جب آیا ان کے پاس اور یہ ہے ایسی بات میں مری شک میں ہیں مجب ہیں ترد میں ہیں آیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورت کیا ہے ان تاروں کے ذریعے وہ مالا ہم انفروج اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف اور زمین کو پھیلایا ہے ہم نے اور ہم نے ڈالے ہیں اور ہم نے رکھے ہیں اس زمین میں رواسیا وہ بلند و پالا مضبوط پہاڑ اور ہم نے اگائے ہیں فیا اس زمین میں ہر قسم کے میوے تر و تازہ تب عقل عقلمندی کے لیے تب بصیرت کے لیے سمجھانے کے لیے وذکرا اور یاد دہانی اور نصیحت کے لیے ہر بندے کے لیے منیب کہ جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف وہ نزل نام سما اور ہم بتدریج برساتے ہیں اوپر سے ماں ان مبارکن پانی خیر اور برکت والا تو ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے باغات اور وہ غلہ یا وہ دانے کٹی ہوئی کھیتی کا فصل کا اور کجور کے درخت باسقات لمبے لمبے اور دراز اور ان کجور کے درختوں کے لیے خوشے ہیں نزیر تہ ایک دوسرے کے اوپر وہ چڑے ہوئے رزقا للعباد بندوں کے لیے بندوں کی خوراک اور روزی کے لیے اور ہم تازہ کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے وہ بستی مردہ گدا الخروج اور اسی طرح نکلنا ہے قبروں سے بروز قیامت وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین